تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس کرن کی مانند لے آئیں تو اس کا مسل نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو